خوش آمدید آج کا ہمارا یہ جو گہرا مطالعہ ہے نا hmm. یہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو بظاہر بہت مانوس لگتا ہے hmm. مطلب ہم سب نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے hmm. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم اسے جس ساویے سے دیکھنے والے ہیں वो हमारी रिवायती सोच पर एक जबरदस्त जरब लगाएगा बिल्कुल और ये होता भी है ना कि हम मुख्तलिफ चीजों रस्मों और आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बना लेते हैं लेकिन लेकिन कभी ये सोचने के लिए नहीं रुकते کہ ان کے پیچھے اصل نظریہ کیا ہے جی بالکل اور اسی لیے آج کا یہ تجزیہ بہت اہم ہے آج ہم سید جہانزیب کی کتاب ہم سے سے ہمراہی تک اس سے لیے گئے ایک انتہائی فکر انگیز مضمون کا تفصیلی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں اور اس گفتگو کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہی ہے کہ آزاداری اور مذہبی رسومات کے حوالے سے موجود ان سطحی نظریات سے ہٹ کر ہم اس تحریر میں پیش کیے گئے گہرے فلسفیانہ اور اصلاحی پہلو کو سمجھیں hmm, مطلب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک ظاہری رسم کے پیچھے ایک پوری فکری تحریک اور نظریاتی بیداری چھپی ہو سکتی ہے صحیح کا آپ نے. دیکھیں جب کوئی عمل ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے تو اکثر اس کی ظاہری شکل تو برقرار رہتی ہے مگر اس کی اصل روح اور حتمی مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے علم تبھی سب سے زیادہ کارامد ہوتا ہے جب اسے پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے آج ہم میں تحریر کا خلاصہ نہیں بیان کریں گے بلکہ ان تصورات کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں تحریر کا آغاز ہی ایک انتہائی مضبوط اور دو ٹوک دعوے سے ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کہ ازاداری امام حسین عبادت ہے اب یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن مصنف نے اس کے بعد جو دلائل دیے ہیں نا وہ اس پورے عمل کو ایک جذباتی یا سالانہ رسم کے خول سے نکال کر ایک باقاعدہ فکری تحریک بنا دیتے ہیں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنف نے کربلا کے واقعے کو محض دو گروہوں کی اقتدار کی جنگ کے طور پر پیش نہیں کیا ہے بلکہ اسے ایک بہت بڑے اصولی اور نظریاتی ٹکراؤں کے طور پر پیش کیا ہے تحریر واضح کرتی ہے کہ امام حسین کا ڈوٹوت موقف دو بنیادی چیزوں کے خلاف تھا اچھا وہ دو چیزیں کون سی تھیں پہلا خداون تعالی کے دین پر ہونے والا ظلم اور دوسرا خدا کے بندوں پر مسلط اشرافیہ کا ظلم یہ جو لفظ ہے نا اشرافیہ یہ یہاں بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے ذرا یہاں رکتے ہیں جب آج کے دور میں لفظ اشرافیہ کا استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً عرب پتی لوگوں بڑی گاڑیوں اور محلات کا تصور ابھرتا ہے تو کیا تحریر میں بھی اشرافیہ سے مراد صرف دولت مند طبقہ ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے اس کو ہم تھوڑا آسان الفاظ میں کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے تحریر کے تناظر میں اشرافیہ سے مراد صرف پیسے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ اس مختدر اور طاقتور طبقے کی طرف اشارہ ہے جو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے نہ صرف عوام کا استحصال کرتا ہے بلکہ دین کے احکامات اور قوانین کو بھی اپنے حق میں توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے یعنی ایک ایسا طبقہ جو قانون سے بالاتر ہو جائے اور مذہب کو محض ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے بالکل وہی امام حسین کا قیام دراصل اسی مائنڈ سیٹ اسی استحصالی نظام کے خلاف تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بغاوت کسی فرد واحد کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس پورے کرپٹ اور استحصالی نظام کے خلاف تھی جس نے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں اور اسی استحصال کو روکنے کے لیے تحریر کے مطابق اس جد جہد کا اصل مقصد امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کے ذریعے ان حکمرانوں کے دین کی اصلاح کرنا تھا اب یہ ایک اور بھاری استھلا ہے ہاں امر بل معروف اور نہیں انل منکر اگر ہم اسے بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کریں تو یہ صرف انفرادی سطح پر کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنے یا سچ بولنے کی تلقین کرنے کا نام نہیں ہے تو پھر اس کا وسیع مطلب کیا بنتا ہے مصنف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایکٹیو ہو کر یعنی عملی طور پر متحرک ہو کر اچھائی کو ایک ریاستی اور سماجی سطح پر نافذ کرنا اور برائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے چاہے وہ برائی ریاست یا حکومت کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو یہ ایک طرح کی سماجی ذمہ داری ہے جو ہر باشور انسان پر عائد ہوتی ہے یہ بات واقعی ذہن کو کھولنے والی ہے اور اسی نقطے سے جڑتے ہوئے مصنف نے دین کے اصل کام کی جو وضاحت کی ہے وہ بھی بہت توجہ طلب ہے ان کے نزدیک دین کا مقصد انسانوں کو عدل و استحکام کے تحت سعادت اور خوشبختی کی طرف لے جانا ہے جس کا اتمی نتیجہ جنت ہے یعنی دین صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں عدل اور استحکام پیدا کرنے کا نام ہے بالکل اور یہ عدل خلا میں تو پیدا نہیں ہوتا درست مصنف کا کہنا ہے کہ یہ فطرت کے ماتحت ان قوانین خداوندی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو انسانی معاشرے کو ایک جاندار حیات بخشتے ہیں یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ امام حسین کا اصل ہدف ان فراموش شدہ محمدی تعلیمات کا احیاء تھا جنہیں اس وقت کی اشرافیہ مکمل طور پر پسے پش ڈال چکی تھی یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اس وقت کے حکمران بھی تو بظاہر خود کو مسلمانی ہی کہتے تھے نا تو پھر دین کے احیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی تحریر اس تضاد کو کس طرح واضح کرتی ہے تحریر اسی تضاد پر ضرب لگاتی ہے ظاہری لیبل اور اندرونی حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے تحریر کے مطابق امام حسین کا قتل کوئی وقتی یا جذباتی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ ان لوگوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو دنیاوی لذتوں اور طاقت کے اسیر ہو چکے تھے اور جو شریعت محمدی کی اصل روح کو مکمل طور پر نابود کرنا چاہتے تھے جی وہ چاہتے تھے کہ دین کا نام تو باقی رہے لیکن اس میں سے عدل مساوات اور جواب دہی کا تصور ختم ہو جائے یعنی یہ جنگ حق اور باطل یا شعور اور بے حسی کے درمیان تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے مصنف نے آگے چل کر مجالس اور ازاداری کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا تعین کیا ہے ہاں یہی سے بات ایک تاریخی واقعے سے نکل کر آج کے انسان کی عملی زندگی میں داخل ہوتی ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے ان مجالس کے انعقاد کو ہر اس شخص پر واجب قرار دے دیا ہے جو اللہ اس کے رسول اور قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی یہ اب کوئی اختیاری عمل یا محض ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ ایمان کے دعوے کی ایک عملی کسوٹی بن گیا ہے بالکل اور اس کی جو وجہ تحریر میں بیان کی گئی ہے وہ اسے ایک شدید مزاحمتی رنگ دے دیتی ہے مزاحمتی رنگ سے آپ کی کیا مراد ہے مصنف کس قسم کی مزاحمت کی بات کر رہے ہیں مصنف کے الفاظ کے مطابق یہ مجالس دراصل دشمنان خدا کے خلاف جہاد کے مورچے ہیں اور یہاں تحریر میں خاص طور پر دنیا پرست گمراہ یہودیوں کی اسلام کے خلاف سازشوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور ان مجالس کو ان سازشوں کے خلاف ایک نظریاتی محاذ قرار دیا گیا ہے مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب تک ان مجالس کے ذریعے فکری بیداری پیدا نہیں ہوگی تب تک بیرونی اور اندرونی سازشوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہاں ایک لمحے کے لیے اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے اس گہرے مطالعے کا مقصد مصنف کے ان نظریات اصطلاحات اور خیالات کو منواً اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا ہے جی یہ وضاحت لازمی ہے تردید نہیں کر رہے ہیں ہمارا کام صرف یہ دکھانا ہے کہ اصل ماخذ میں ان مجالس کو کس طرح ایک عالمی اور نظریاتی محاذ کے طور پر دیکھا گیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اس تحریر کے اصل تناظر کو پوری طرح سمجھا جا سکے غیر جانبداری اس طرح کے فکری تجزیوں کی جان ہوتی ہے مصنف کا استدلال یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس نظریے سے جڑا ہے اور یہ مجالس دراصل اسی امر بالمعروف معروف اور نہیں ہی المنکر منکر کا عملی وسیلہ ہے یہ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں سے معاشرے کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھے ظالم کو ظالم کہا جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ مصنف نے خود ہی روایت پسندی پر ایک بھرپور اور سخت ضرب لگائی ہے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ان مجالس میں محض رسم پرستی نہیں ہونی چاہیے کرنے کے لیے جمع ہو رہا ہے اور اس عمل سے کوئی فکرین قلاب یا روزمرہ کے رویوں میں کوئی تبدیلی جنم نہیں لے رہی تو مصنف کے نزدیک وہ ان مجالس کے اصل مقصد سے کوسوں دور ہے اور اس مقصد کی جو حتمی منزل تحریر میں بتائی گئی ہے وہ اس پورے تصور کو ایک مقامی عمل سے نکال کر بہت وسیع عالمی تناظر میں لے جاتی ہے مصنف کے مطابق ان مجالس کا ہدف محض ماضی کے کسی واقعے پر آنسو بہانا نہیں ہے بلکہ یہ دراصل مستقبل کی تیاری کا ایک منظم عمل ہے مستقبل کی تیاری کس قسم کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ تیاری ظہور حضرت امام مہدی کی عالمی اسلامی حکومت اور ان کے منصفانہ نظام کے لیے ہے تحریر بتاتی ہے کہ یہ مجالس انسانوں کو شعوری طور پر اس قابل بنانے کی ایک ٹریننگ ہے تاکہ جب وہ عالمی سطح پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو تو لوگ اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہوں ایک ایسا نظام جو پوری دنیا پر محیط ہو اور جہاں ظلم کا نام و نشان نہ ہو اور اسی عالمی حکومت کے نظام کی ناگزیرت کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک کمال کی تشبیہ استعمال کی ہے وہ تشبیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان مجالس کا کام انسانوں کو اس حد تک تیار کرنا ہے کہ دین اور دین کا وہ منصفانہ نظام ان کے لیے آکسیجن بن جائے ذرا تصور کریں یہ کتنی طاقتور بات ہے آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا کیا ہم سانس لینے کے لیے کوئی شوری محنت کرتے ہیں نہیں یہ ہماری بقا کا حصہ بن چکی ہے یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب تش ہے جب کوئی چیز آکسیجن بن جاتی ہے تو وہ انسان کے ہر عمل ہر فیصلے میں شامل ہو جاتی ہے وہ کوئی بوجھ نہیں لگتی بلکہ بقا کی ضامن بن جاتی ہے مصنف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دین اور انصاف پر مبنی نظام ایک معاشرے کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہو جانا چاہیے اور مجالس کا کام انسانوں کے اندر یہ بے چینی پیدا کرنا ہے کہ انصاف کے بغیر ان کا معاشرہ گھٹن کا شکار ہو جائے گا بالکل ویسے ہی جیسے آکسیجن کے بغیر انسان کا دم گھٹتا ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے تحریر کے مطابق چونکہ معصومین کی شہادت کی یاد میں کی جانے والی اس ازاداری کے ذریعے خدا رسول اسلام اور قرآن کے ذکر کو بلندی ملتی ہے اسی لیے اسے عام عبادت نہیں بلکہ مصنف میں افضل ترین عبادت قرار دیا ہے یعنی یہ وہ عبادت ہے جو باقی تمام اصولوں اور اقدار کے تحفظ کی ضامن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تحریر کا وہ حصہ بھی آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ سخت اور کڑی تنقید پر مبنی ہے مصنف ان لوگوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو اس عظیم مقصد کو مس کرتے ہیں ہاں وہ لوگ جو اس مقدس عمل کو محض اپنی دنیا داری شہرت یا ذاتی مفادات کا وسیلہ بنا لیتے ہیں بالکل تحریر کے مطابق ان کا حقیقت میں ان مقاصد سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور بات صرف مفاد پرستوں پر ختم نہیں ہوتی مصنف ان عام لوگوں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں جو ان رسومات کو محض آبائی رسموں کے طور پر ادا کرتے ہیں یعنی وہ نہیں وہ جو یہ سوچ کا شامل ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے تحریر میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ شعور او معرفت کے بغیر برپا کی جانے والی اس ازاداری کا سچائی اور انصاف سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک بہت بڑا اور وزنی دعویٰ ہے کہ بظاہر ایک مذہبی عمل کیا جا رہا ہے لیکن اگر اس کے پیچھے مقصدیت غائب ہے تو وہ نظیم اقدار سے تعلق ہی منقطع ہو جاتا ہے یہ دراصل اندھی تقلید اور مشینی انداز میں کی جانے والی عبادتوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انسان کی نفسیات ہے کہ وہ چیزوں کو عادت بنا لیتا ہے کیونکہ سوچنا ایک مشکل کام ہے اس میں توانائی خرچ ہوتی ہے جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کوئی عمل کیوں کر رہا ہے تو وہ عمل اپنی روح کھو دیتا ہے اور مصنف نے اس بات کی سنگینی کو کے انتہائی سخت تشبیہات کا سہارا لیا ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں ان تشبیہات کی شدت واقعی حیران کن ہے ہم روز مرا کی زندگی میں اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جم جائے ٹریڈ مل پر کھڑا ہو لیکن دوڑنے کے بجائے صرف اپنا موبائل فون استعمال کرتا رہے وہ ظاہراً تو جم میں ہے لیکن چونکہ اس کا دھیان اور مقصد وہاں موجود نہیں ہے تو اسے کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہوگا بہت عمدہ مثال دی آپ نے اور تحریر کے آخر میں مصنف نے بغیر مقصد کی عبادری کا موازنہ دو بہت ہی مقدس عبادات کے کھوکھلے پن سے کیا ہے مصنف کا پہلا موازنہ یہ ہے کہ یہ بے مقصد عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر غور و فکر کے قرآن کی تلاوت کرے مطلب یہ کہ الفاظ تو ادا کیے جا رہے ہیں لیکن پڑھنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا خالق اس سے مخاطب ہو کر کیا احکامات دے رہا ہے کن چیزوں سے روک رہا ہے اور دوسری تشبیح اس سے بھی زیادہ سخت اور سیدھی دل پر لگنے والی ہے مصنف نے ایسی بے شعور عبادت کو بغیر فہم کے پڑی جانے والی نماز کے مترادف قرار دیا ہے جسے انہوں نے محض اٹھک بیٹھک اور تھکن کا نام دیا ہے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر نماز جو کہ دین کا سب سے بڑا ستون ہے بغیر دھیان اور مقصد کے پڑھی جائے تو وہ روح کی معراج بننے کے بجائے صرف ایک مشینی جسمانی ورزش بن کے رہ جاتی ہے اور حتمی نتیجہ مصنف کے نزدیک صرف ایک ہی نکلتا ہے وقت اور توانائی کا مکمل ضائع یہ تشبیہات واقعی انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہیں ذرا تصور کریں کہ ایک شخص پوری زندگی یہ سمجھتا رہے کہ وہ باقاعدگی سے عبادت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے جسم کو تھکا رہا ہو کیوں کیونکہ اس کے دل و دماغ میں وہ مقصد وہ بیداری اور وہ عدل و انصاف کی تڑپ موجود ہی نہیں جس کی خاطر یہ عبادات وضع کی گئی تھی اور یہی بات سید جہانزیب عابدی کی کتاب کے اس پورے مضمون کی جان ہے معلومات کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کام جلدی میں کیا جاتا ہے اس قسم کا گہرا مطالعہ ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو معاملات کو صرف سطح پر دیکھنے کے بجائے ان کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے کسی بھی نظریے یا رسم کی اندھی تقلید کافی نہیں ہے اس کے پسے پردہ حقائق اور مقصد کو سمجھنا ہی باشعور ہونے کی نشانی ہے بلا شبہ اور جب تک وہ شور بیدار نہیں ہوتا انسان صرف رسموں کے قید خانے میں رہتا ہے یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم بحثیت مجموعی کس طرح کی دینداری کی طرف جا رہے ہیں اس گفتگو کا جو لبے لباب ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہی ہے کہ مذہبی عبادات اور خاص طور پر ازاداری کی اصل روح ان کے جسمانی انعقاد میں نہیں بلکہ شعور اور اصلاحی مقاصد میں پنہا ہے یہ ایک مسلسل فکری سفر ہے محض کیلنڈر پر آنے والی کوئی تاریخ نہیں اور جیسا کہ اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا سوچنے کے لیے چھوڑا جائے جو ان تصورات کو مزید وسعت دے تو آج کی اس گفتگو اور مصنف کے اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جس پر ہر انسان کو انفرادی سطح پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ سوال کیا ہے اگر ان مذہبی اجتماعات اور رسومات کا حتمی مقصد ایک عالمی منصفانہ نظام کے قیام کے لیے افراد کو اس حد تک تیار کرنا ہے کہ دین ان کے لئے آکسیجن بن جائے تو انسان انفرادی سطح پر یہ کیسے جانچ سکتا ہے کہ ان مجالس میں اس کی شرکت واقعی اس کے روزمرہ کے اخلاقی اور سماجی فیصلوں کو بدل رہی ہے یا وہ بھی صرف اسی غیر شعوری جسمانی تھکن کا حصہ بن رہا ہے جس سے مصنف نے خبردار کیا ہے ایک نہایت ہی فکر انگیز اور گہری بات ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے اسی سوچ اور تفکر کی دعوت کے ساتھ آج کی اس تجزیے کا اختتام ہوتا ہے علم اور جستجو کا یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا